ومن يتع وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا رسول فقدنا محترم اسلامی بھائیو اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام پر حق واضح کرے اس پر عمل کی اللہ توفیق دے اللہ تعالی ہمارے ایمان میں زیادتی کرے جہالت اور ذلالت سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے جو بھائی باہر بیٹھے ہوئے ہیں باہر کے حصے میں ان سے گزارش ہے کہ مسجد میں اندر کے حصے میں تشریف لائیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان باتوں کو غور سے سنیں انبیاء علیہ مسلاط و تسلیم کے ان عظیم واقعات میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو سبق رکھا ہے ہمارے لیے جو عبرتیں رکھی گئی ہیں ان پر ہم غور کریں اس بات کی پوری کوشش کریں کہ سابقہ امتیں جن اسباب سے ہلاک ہوئیں اپنے آپ کو اس سے بچا سکیں اللہ رب العالمین امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے پر محترم بھائیو گزشتہ ملاقات میں بات ہو رہی تھی اللہ کے نبی صالح السلاۃ والسلام کی صالح علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے حود علیہ السلام کے بعد نبی بنا کر بھیجا حود علیہ السلام سے پہلے نوح علیہ السلام کا تذکرہ اور آدم علیہ السلاۃ والسلام کا تذکرہ گزر چکا ہے صلی والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے جب قوم سمود کی طرف بھیجا تو سمود یہ اصل عرب میں سے تھے بتوں کی عبادت میں مبتلا تھے اللہ کے نبی صالح علیہ صلاط السلام نے انہیں اللہ کے توحید کی دعوت دی اللہ تبارک و تعالی کی طرف بلایا اپنی نبوت کے بارے میں بتلایا بڑے دن کے عذاب سے انہیں اللہ کا خوف دلایا اور برابر دعوت و تبلیغ میں لگے رہے یہ قوم گزشتہ قوم کی طرح ہی یعنی قوم عاد کی طرح قوت والی تھی پتھروں کو تراش کر پہاڑوں میں گھر بنایا کرتے تھے اور زمین کے نرم حصے میں اونچے اونچے محل تعمیر کیا کرتے تھے جب اللہ کے نبی صالح علیہ السلاۃ والسلام نے انہیں اللہ تعالی کی طرف بلایا تو قوم کے لوگوں نے اللہ کے نبی سے یہ مطالبہ کیا کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو اس پتھر کی چٹان سے ایک اونٹنی نکالیں جس کی صفت یہ ہو کہ وہ حاملہ ہو اس کے بعد بچہ جنم دے اونچی اور لمبی ہو بڑی صفتیں انہوں نے بیان کی اللہ کے نبی صالح علیہ السلاۃ وسلام نے قوم کو آگاہ کیا تنبیہ کی کہا کہ تمہارے مطالبے کے مطابق تمہاری بتائی گئی صفت کی اونٹنی اگر پتھر سے نکل آئے تو کیا تم لوگ ایمان قبول کرو گے تو قوم کے لوگوں نے ایمان قبول کرنے کا وعدہ کیا امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صالح علیہ السلام نماز کے لیے کھڑے ہو گئے اللہ تبارک و تعالی نے جتنی توفیق دی آپ نے اتنی نماز پڑھی نماز پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ سے دعا کی کہا کہ اے اللہ ان کے مطالبے کے مطابق ان کی بتائی گئی صفت کی اونٹنی اس چٹان سے نمودار کر دے ابن کثیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں فن فوتر چٹان پھٹ گئی اس سے ایک حاملہ اونٹنی نکلی جس نے بچہ جنم دیا لوگوں نے اپنی آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالی کی اس عظیم نشانی کو دیکھا جنہیں اللہ تعالیٰ نے ایمان کی توفیق دی اللہ کے ان بندوں نے ایمان قبول کر لیا لیکن قوم کے بہت سارے لوگوں نے اتنی بڑی نشانی کو اپنی آنکھوں کے سے دیکھنے کے باوجود ایمان قبول کرنے سے انکار کر دیا <تصفح> <تصفح> یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کا مالک ہے جس کے دل کو ایمان کے لیے کھولنا چاہے اللہ تعالیٰ اسی کا دل ایمان کے لیے کھولتا ہے اے اللہ ہمارے دلوں کو ایمان کے لیے کھول دے ایمان پر ہمارے دلوں کو اے اللہ ثابت قدم رکھ اور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اکثر دعا ہوا کرتی تھی یا مقلب القلود ثبت قلوبنا بنا اللہ على اللہ على دینک اے دلوں کے پھیرنے والے اللہ ہمارے دلوں کو تیری اطاعت اور فرما برداری پر جمائے رکھ اللہ تبارک و تعالی نے اونٹنی تو ظاہر فرما دیا اونٹنی کو لوگوں نے جب دیکھا صالح علیہ السلاۃ والسلام نے قوم کے لوگوں سے کہا ہا بھی نا اللہ لکم آیا یہ اللہ کی اونٹنی ہے نشانی ہے یہ عام اونٹنی کی طرح نہیں ہے اللہ کی طرف جس چیز کو منسوب کیا جاتا ہے اس چیز میں اس چیز کا مقام بڑھایا جاتا ہے مثلا کابۃ اللہ کو بیت اللہ کہا جاتا ہے اللہ کا گھر کیونکہ اس گھر کو عزت دینا مقصود ہے ایسے ہی اس اونٹنی کو نا اللہ کہا گیا اللہ کی اونٹنی تاکہ اس کا احترام کیا جائے اس کی عزت کی جائے اور اللہ کے جو شعائر ہیں ان شعائر کا احترام ان شعائر کی عزت ضروری ہے قرآن میں اللہ فرماتا ہے شاعر من تقول قلوب جو اللہ کے شعائر کی تعظیم کرتے ہیں اور یہ دلوں کے تقوے سے تعلق رکھنے والی بات ہے کیا شاعر ہیں اللہ کے اللہ کا گھر مسجد یہ من شاعر اللہ ہے اس کا احترام ضروری ہے مسجد کو آدمی اپنے گھر کی طرح نہ سمجھے آپ کروڑ پتی ہوں گے اپنے گھر میں نوکر چاکر ہوں گے لیکن جب آپ مسجد میں آئیں مسجد میں پڑی ہوئی گندگی کو کسی نوکر سے نہیں اپنے ہاتھ سے صاف کریں اس میں اعزاز ہے اللہ کے لیے جھکنا ہے تعبد ہے اللہ کی عبادت ہے اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں اگر کسی ایسی چیز کو دیکھتے جو مسجد کی شان کے لائق نہیں تو اپنے مبارک ہاتھوں سے آپ اسے صاف کیا کرتے تھے اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم اور اسماعیل سے کہا تہربی فین واقف و ررق کا رکو کرنے والوں کے لئے سجدہ کرنے والوں کے لیے آ کر گھر میں قیام کرنے والوں کے لئے تم دونوں میرے گھر کو صاف کرو اللہ کے امبیا ابراہیم اور اسماعیل خلیل الرحمن اللہ ان سے فرما رہا ہے میرے گھر کو صاف کرو تو گھر میں مسجد میں کسی بھی طریقے کی کوئی چیز کوڑا کرکٹ یہاں تک کہ کوئی تنقا کسی بھی طریقے کی کوئی چیز دیکھیں آپ اسے صاف کرنا عبادت سمجھ کر صاف کریں کہ شعرہ ہے قرآن اللہ کے شاعر میں سے ہے اس کا احترام کریں اس کی عزت کریں اسے پا کو صاف رکھیں عزت کی نظر سے دیکھیں قرآن کریم کی بے ادبی نہ کریں کابۃ اللہ اللہ کے شاعر میں سے ہے حجر اسود اللہ کے شاعر میں سے ہے مقام ابراہیم اللہ کے شعائر میں سے ہے عرفات مزدلفہ مینا یہ سب اللہ کے شعائر میں سے ہیں تو اللہ تبارک و تعلیٰ کے شعائر کی تعظیم یہ دلوں کے تقوے سے تعلق رکھنے والی بات ہے تو اونٹنی جو پتھر سے نکالی گئی یہ عام اونٹنی نہیں تھی ناقت اللہ اللہ کی اونٹنی تھی اسی لیے اس کی تعظیم اس کا وقار اس کا احترام ضروری تھا تو اللہ کے نبی صالح علیہ السلاۃ والسلام نے قوم سے کہا ہا ناقت نا قطل آیا یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے آیت ہے نشانی ہے اللہ کی اور اللہ تبارک و تعالی نے یہ نشانی آزمائش کے لیے بھیجا تھا قوم نے معجزے کے طور پر طلب کیا اللہ تبارک و تعالی نے معجزہ اور آزمائش بنا کر بھیجا قرآن میں اللہ فرماتا ہے انسل ہم اونٹنی کو بھیج رہے ہیں بطور آزمائش کے اختبار الحمن ابی امفرون ابن کثیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یعنی ہم نے امتحان لینے کے لیے بھیجا کہ اس پر یہ ایمان رکھیں گے یا اس کا کفر کریں گے اللہ علم بما فعلون اللہ تبارک و تعالی بہتر جانتا تھا کہ یہ لوگ کیا کرنے والے ہیں بعض مفسرین نے کہا کہ جب اونٹنی نکلی اللہ کے نبی صالح علیہ السلط نے قوم کو بتلایا کہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے اسے برے ارادے سے ہاتھ نہ لگاؤ اور یہ بھی بتلا دیا کہ تم میں سے کچھ لوگ اسے قتل کریں گے اور اس سے اللہ کا عذاب آئے گا یعنی یہ مقدر ہے جو ہونے والا ہے اور یہ ان کے کفر کی وجہ سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اس کے تعظیم کی توفیق نہیں دی اگر ہم قرآن سے غافل ہیں حدیث سے غافل ہیں اللہ کے دین سے غافل ہیں تو ایسے صورت میں اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ رہے ہیں بلکہ یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے اللہ کا عذاب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نیکی کے راستے ہم سے دور کر رہا ہے اسی لیے آدمی کو توبہ کرنا چاہیے جب نیکی کی توفیق نہ ملے جب گناہوں کے راستے آدمی کے سامنے کھل جائیں تو آدمی یہ نہ سمجھے کہ بڑا شاطر اور بڑا چالاک ہو گیا آپ حرام سے بچ رہے تھے آپ کو سودی بینک کا آفر ہو رہا ہے لون ملنے کے لیے آپ کو آ رہا ہے یا حرام کے راستے آپ کے سامنے کھولے جا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہرگز ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ بڑے اچھے راستے پہ جانے والے ہیں یا کامیابی کے راستے پہ جانے والے ہیں یا ترقی کے راستے پہ جانے والے ہیں بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت سے دور کر رہا ہے قریب ہونے کا راستہ یہ ہے کہ آپ توبہ کریں استغفار کریں اللہ تبارک و تعالی کے سامنے روئیں گڑ گڑائے معافی مانگیں دعوت و تبلیغ میں اللہ آپ کو استعمال کر رہا تھا آپ کا مال لگ رہا تھا آپ کا وقت لگ رہا تھا آپ کی کوششیں لگ رہی تھیں آج کسی وجہ سے آپ اس سے دور کیے جا رہے ہیں تو آپ اپنے پچھلے حساب جو ہے اللہ کے ساتھ برابر کر لیں ہو سکتا ہے کہیں آپ کی غلطیاں آپ کو اس راستے سے دور کر رہی ہیں تو قوم کے لوگوں نے جو اونٹ کو مارا وہ ان کی قوت طاقت کی وجہ سے نہیں تھا بلکہ پچھلے کفر کی وجہ سے اللہ تعالی نے انہیں ایمان کی توفیق نہیں دی ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے ان کے سامنے ہدایت کے راستوں کو بند کر دیا اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کے کفر اور ان کے ظلم کی وجہ سے ان کے نفاق کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کو راہ حق سے دور کیا جس کے نتیجے میں وہ اتنے بڑے مجرم بن گئے کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اللہ کی اس بڑی نشانی کو مٹانے کی کوشش کی تو سورحر سلاۃ والسلام نے تنبیہ کی کہا ہاد ہی نہ اللہ ہی رکم یہ اللہ کی نشانی ہے تمہارے لیے اللہ کی طرف سے عبرت کے لیے ہے اللہ کی اونٹنی ہے فض <تصفيق> روح کلفی اللہ اسے اس کے حال پر چھوڑ دو پوری زمین اللہ کی ہے یہ جہاں سے چاہے کھائے پیئے برے ارادے سے اسے مت چھو اسے نقصان نہ پہنچاؤ فیا عذاب علیم تمہیں دردناک عذاب آ پکڑے گا لیکن قوم کے لوگوں نے اللہ کے نبی صالح سلاۃ والسلام کی بات کا لحاظ نہیں کیا بلکہ اللہ کے نبی صالح علیہ السلط وسلم کے صلح اور مشورے کو ٹھکرا کر انہوں نے اس اونٹنی کو مار دیا کیوں مارا کیونکہ یہ اونٹنی حقیقت میں بہت بڑی تھی بعض روایات میں بیان کیا گیا کہ اس کا رنگ سرخ تھا سرخ اونٹنیاں جیسی ہوتی ہیں اس طریقے سے اس کے ساتھ اس کا بچہ تھا اور اتنا دودھ دیتی تھی کہ پورے قبیلے کے لیے وہ دودھ کافی ہو جاتا تھا اور اللہ تبارک و تعالی نے اسے لوگوں کے لیے چونکہ فتنہ اور آزمائش بنایا تھا یہی وجہ تھی کہ جب یہ پانی پینے کے لیے جاتی تو پورے کنویں کا پانی پی جاتی تھی صلی علیہ السلام کی بستی میں کنواں تھا جہاں پر سارے جانور آ کر پانی پیتے تھے انسان اس سے پانی استعمال کرتے تھے تو اللہ تبارک و تعالی نے اسے آزمائش بنایا تھا تو جس دن اس کی باری ہوتی تھی پورا پانی پی جاتی تھی اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے اللہ کے نبی صالح علیہ السلام نے باری مقرر فرما دی اللہ نے فرمایا ان الماء تم بینہم صالح تم انہیں بتلا دو کہ پانی باری باری سے جانور پیئیں گے قسم تم ان کے درمیان بانٹ دیا گیا ہے کل شرب محتضر ہر ایک کو جو باری آئے گی تبھی جا کے پینا تو اس اونٹنی کی ایک دن باری تھی دوسرے جانوروں کی دوسرے دن باری ہوا کرتی تھی لہا شیر بن کم شرب یوم معلوم اس کے پینے کا دن مقرر ہے اور تمہارے جانوروں کے پینے کا دن بھی مقرر ہے ابن کثیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں فَلَمَّا طَالَ عَلَيْهِمُ الْحَالِ جب یہی حالت چلتی رہی اور لمبے دنوں تک چلتی رہی عجتم امل احم قوم کے لوگ جمع ہو گئے اور اس بات پر انہوں نے اتفاق کیا اقروہ دینا کا کہ اس اونٹنی سے کسی طریقے سے پیچھا چھڑائے اس اونٹی سے چھٹکارا پائیں لیس طریقہ تاکہ ان سے انہیں آرام مل سکے چھٹکارا مل سکے وہ یا توفر علیہ تاکہ ہر دن پانی جو ہے انہیں مل سکے وزین الحمطان جو کوشش یہ کرنا چاہتے تھے شیطان نے ان کی کوشش کو مزین کر کے دکھلایا کہ اس کو مارا جائے تو انہوں نے اسے مارنے کا ارادہ کیا امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی تفصیل بیان کی ہے کہ اسے مارنے کے لیے انہوں نے سازشیں کس طریقے سے کیں فرماتے ہیں عنیزہ بنت غنیم نام کی ایک عورت تھی اس کی چار بیٹیاں تھیں اس بدبخت عورت نے ایک آدمی جس کا نام تھا قدار بن صالف اس سے اس بد عورت نے کہا کہ اگر تم اس اونٹنی کو مار ڈالو گے تو میری چار بیٹیاں ہیں ان میں سے جس سے چاہے تم نکاح کر سکتے ہو تو یہ بدبخت تیار ہو گیا اور دوسری ایک عورت تھی جس کا نام تھا صدوق بنت مہیا یہ عورت ایک آدمی سے نکاح کر چکی تھی بہت مال والی تھی اور بڑے اونچے خاندان کی تھی لیکن وہ آدمی مسلمان ہو گیا صلی علیہ السلات کا کلمہ پڑھ کے صلی علیہ السلام کو نبی مان کر ایمان قبول کر لیا تو اس عورت نے اس آدمی سے چھٹکارہ کر لیا پھر اس کے بعد ایک آدمی کے پاس آئی جس کا نام تھا مسرہ بن مہارج اس سے کہنے لگی کہ اگر تم اس اونٹنی سے قوم کو چھٹکارا دلاؤ گے تو میں تمہارے ساتھ نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں تو قدار بن صالف اور مسرا بن مہرج نامی یہ دونوں بدبخت قوم میں نکل پڑے جا کر پوری قوم کو ان لوگوں نے ور کہا کہ تم لوگ اگر ساتھ دو گے تو ہم اس اونٹنی سے تمہیں چھٹکارا دلا دیں گے تو سات آدمیوں نے ان کی بات مان لی قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَكَانَ فِي بستی میں نو آدمی ایسے تھے جو زمین میں فساد مچانے کا کام کرتے تھے کبھی اسلحہ کا کام نہیں کرتے تھے تو ان نو آدمیوں نے مل کر قوم کے تمام کفوار کو اس اونٹنی سے چھٹکارا پانے کے لیے جمع کر لیا پھر اس کے بعد یہ لوگ نکل پڑے اونٹنی اپنی مقررہ باری پر پانی پی کر آ رہی تھی تو مصرع بن مہرج نامی شخص نے اونٹنی پر تیر چلایا جو اس کے پیر میں لگا اس کے بعد قدار بن صالف نامی بدبخت نے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اونٹنی پر تلوار سے وار کیا جس سے اس کے گردن پر کاری زخم آیا اور اونٹنی زمین پر گر پڑی اور چلانے لگی چلانے لگی اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ اپنے بچے کو باخبر کر رہی تھی کہ خطرہ ہے بھاگ جائے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بعض روایات سے جسے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ سے روایت کیا ہے یہ سارے اسرائیلیات یا سلف کی روایتیں ہیں صحیح احادیث اس میں بہت کم ہیں اور ایسے ہی موقع کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے حدیث و امبنی اسرائیلا ولا حرج بنی اسرائیل کی روایتوں کو بھی بیان کیا جا سکتا ہے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے ہو سکتا ہے یہ روایتیں صلف نے اسرائیلی کتابوں سے لی ہوں ہو سکتا ہے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر بیان کیا وہ ہر چیز کا جو ہے اختمال ہے بہرحال اس میں سے جو ثابت ہے اس کو ماننا ضروری ہے جو ثابت نہیں ہے اسے بطور واقعے کے بیان کیا جا رہا ہے اس پر ہم ایمان بھی نہیں رکھیں گے اس کا انکار بھی نہیں کریں گے تو اونٹنی نے جب چلایا تو اونٹنی کا جو بچہ تھا وہ الٹے پر بھاگ کھڑا ہوا اور جا کر پہاڑ کی ایک چوٹی پر چڑھ گیا اس نے تین چیخیں لگائی پھر اس کے بعد غائب ہو گیا بعض روایات کے مطابق پتھر میں داخل ہو گیا اور علم اللہ کے پاس تو یہ جو تین چیخیں تھیں حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ تھی ایک روایت کے مطابق بچے نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا اینا نہ امی اے اللہ میری ماں کو کیا ہو گیا پھر اس کے بعد غائب ہو گیا جب اونٹمی کو انہوں نے مار دیا اللہ کے نبی صالح علیہ السلاۃ والسلام کو خبر ہوئی اس سے پہلے ہی اللہ کے نبی صحہ سلاۃ والسلام نے قوم کو آگاہ کیا تھا بار بار تنبیح کی تھی اللہ فرماتا ہے اضمبا اشقا جب ان میں سے بدبخت قسم کا آدمی اونٹنی کو مارنے کے لیے کھڑا ہوا اللہ کے نبی اللہ علیہ السلام نے کہا ناقات اللہ و سقیہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے اسے اس کے پینے کے لیے چھوڑ دو یعنی اسے برے ارادے سے مت چھو جب انہوں نے مار دیا اللہ فرماتا ہے فق روح فقار داری کم سلا انہوں نے اسے کاٹ دیا ذبح کر دیا مار دیا تو اللہ کے نبی صالح علیہ السلام نے قوم کو آگاہ کیا کہا تمتعو فی ثلاثت ایام تین دن اپنے گھر میں عائش کر لو مزے کر لو ذالک کا غیر مکذوب و یہ وعدہ ہے اور یہ جھوٹا وعدہ نہیں ہے لیکن قوم کے بدبختوں کو اللہ کے نبی صالح السلاطلام کی یہ دھمکی اللہ کی طرف سے دی جانے والی عذاب کی یہ تنبیہ تنبیہ نہیں لگی بلکہ جس طریقے سے پہلے صالح علیہ السلام کی تکذیب کر رہے تھے اسی طریقے سے انہوں نے صالح علیہ سلاط السلام کو جھوٹا سمجھا اللہ نے ڈھیل دی تین دن کی ایک دن گزر گئی یعنی اونٹنی کو ذبح کیا اس کے بعد پھر تین دن کی محلت دی گئی تیسرے دن جب محلت دی گئی تو اس کے بیچ میں ان لوگوں نے پھر سازش کی کہا کہ جس طریقے سے اونٹنی کو ہم نے ٹھکانے لگائے ہیں کیوں نہ اس آدمی کو بھی یعنی صالح کو بھی ٹھکانے لگا دیں قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے کالو ان لوگوں نے کہا سم بلن تنہو قسمیں اٹھائی انہوں نے کہا کہ ہم آج شب خون ماریں گے رات میں جائیں گے حملہ کریں گے صالح علیہ السلام کو اور ان کے گھر والوں کو ہمیشہ کی نیند سلا دیں گے۔ پھر جب صبح ہوگی ثم للقولن لولی یھی ما شهدنا مهلكه اهلی صبح ہوگی صالح کے خاندان کا اگر کوئی آدمی ہم سے پوچھتاچ کرے گا تو ہم کہہ دیں گے کہ ہم کو پتہ ہی نہیں ہے و اننا لصادقون اور جو ہم کر رہے ہیں ہم اپنے کام میں اپنے قول میں جو ہے سچے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وہ مکر و مکرہ و ان لوگوں نے بھی مکر کیا سازش کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ان کے سازش کا جواب جو ہے سازش میں دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اور ان کی پوری قوم کو ہلاک کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سخت قسم کی چیخ بھیجی پھر اس کے بعد زمین ہلا دی گئی اور اپنے گھروں کے اندر سوئے ہوئے پڑے رہ گئے اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی علیہ السلام نے قوم کو آگاہ کیا تھا اللہ کا آگاہ آئے گا جب اللہ کے نبی صلی علیہ سلاۃ والسلام کو انہوں نے تباہ کرنے کی کوشش کی ہلاک کرنے کی کوشش کی تو اللہ کے نبی صلح علیہ سلاۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کی اللہ فرماتا ہے فأخذتهم الرجفه فاصبحوا في دارهم جاثمين زمین ہلا دی گئی رجفہ زمین میں آ گیا اور اپنے گھروں کے اندر اکھڑے ہوئے رہ گئے فتولوا عنهم تب قوم تباہ کر دی گئی اللہ کے نبی صالح علیہ الصلات والسلام نے کھڑے ہو کر لاشوں کو دیکھا اس پر افسوس کیا پھر اس کے بعد کہنے لگے لقد ابلغتكم رساله ربي وانا نصحت لكم اللہ سے لاشوں کو آپ نے مخاطب کر کے کہا میں نے تمہیں اللہ کا پیغام پہنچایا میں تمہارا بھلا چاہنے والا تھا میں نے تمہاری بھلا بھلائی چاہی لیکن تم لوگ بھلا چاہنے والے کا بھلا نہیں چاہتے اس سے محبت نہیں کرتے اس طریقے سے یہ قوم ہلاک کر دی گئی اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تبوک کی جنگ کی غزوہ تبوک کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر صالح علیہ السلام کی بستی کے پاس سے ہوا صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سفر میں تھے جب وہاں سے گزرے تو کچھ صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے پہنچ گئے جا کر انہوں نے وہاں کے کنووں سے پانی نکالا پھر اس کے بعد اپنے جانور آٹا اس سے انہوں نے گوندا اس پانی کو بھر کر گوشت پکانے کے لیے کچھ ہانڈیاں چڑھا دی گئیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پوری ہانڈیاں الٹ دی جائیں جو آٹا یہاں کے پانی سے گوندا گیا ہے وہ آٹا جانوروں کو کھلا دیا جائے یہاں سے کوئی بھی شخص پانی استعمال نہ کرے کیونکہ یہ وہ بستی ہے جس بستی کے لوگوں پر اللہ نے اپنا عذاب نازل کیا تھا ایسی جگہوں سے اگر گزرنا نہ پڑے تو روتے ہوئے گزرو اور بغیر ضرورت کے ایسی بستیوں میں نہ جاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمبیح کی بعض روایات کے مطابق آپ نے فرمایا کہ صالح کی اونٹنی جس کنویں سے پانی پیتی تھی اس کنویں سے تم لوگ اپنے لیے اور اپنے جانوروں کے لیے پانی استعمال کر سکتے ہو بہرحال مداعین صالح کے نام سے اولا کے مقامات میں آج تک وہ کھنڈر موجود ہیں جہاں پر یہ قوم بستی تھی اور وہ گھر جو انہوں نے تراشے تھے آج تک اپنی شکل میں باقی ہیں بہت سارے گھروں پر اللہ کا عذاب آیا ہلاک کر دیے گئے لیکن بہت سارے گھر معرقین کا کہنا ہے کہ وہ ان کے رہائش کے گھر نہیں بلکہ ان کے قبرستان تھے موجود ہیں جو رہائش کے گھر تھے وہ بڑے بڑے محلات تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ہلاک کر دیا اور اس اونٹنی اس کنویں کی بھی آج تک نشاندہی کی جاتی ہے جہاں سے صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیا کرتی تھی بہرحال یہ سب بڑی بڑی نشانیاں ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے باقی رکھیں اور کتاب پاک میں اللہ تعالی نے تفصیل سے اس قوم کا ذکر کیا میرے محترم بھائیو غور کیا جائے تو پچھلی قومیں قوت میں ہم سے آگے تھیں صنعت میں ہم سے آگے تھیں بڑی بڑی چیزیں بناتی تھیں اللہ تبارک و تعالی نے مقررہ مدت تک کے لیے ڈھیل دیا اس کے بعد جب اللہ کی پکڑ آئی تو اللہ تبارک و تعالی کی پکڑ سے وہ بچ نہیں سکے آپ دیکھیں کہ جن قوموں کو ہلاک کیا گیا ہے ان کے قوت ان کے جبروت اور ان کے طاقت کے سامنے اللہ تبارک و تعالی نے ہلاک کرنے کے لیے جو چیزیں بھیجا تھا حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو ایسے لگتا ہے کہ ان کی کوئی حیثیت نہیں لیکن جب اللہ کے عذاب کی شکل میں آتی ہیں تو ایسی صورت میں تباہی اپنے ساتھ لے کر آتی ہیں قوم سمود کو اللہ نے چیخ سے ہلاک کیا زمین کو اللہ تعالیٰ نے ہلا دیا اس سے پہلے قوم آد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہوا اور آندھی سے ہلاک کیا نلیہ السلاط والسلام کی قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی سے ہلاک کیا پانی ہوا یہ جس طرح ہماری زندگی کی ضرورت ہیں اللہ کی مرضی اور اللہ کے حکم سے اگر اللہ چاہے تو انہی چیزوں کو قوموں پر عذاب کی شکل میں بھی بھیج سکتا ہے وما یا علم و جنود ربی کا اللہ اللہ تعالیٰ کی جو فوجیں ہیں ان فوجوں کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا یہ نہ سوچیں کہ قوم کے پاس اتنی قوت ہے اتنا دبدبہ ہے اتنی طاقت ہے اتنی ترقی یافتہ ہے یہ کیسے ہلاک کیے جائیں گے یہ اللہ کی سنت ہے اللہ تبارک و تعالی اپنی فوجوں میں سے معمولی فوج کو اگر حکم دے دے تو بڑی بڑی فوجوں کو ہلاک کر سکتی ہیں اس کے لیے بہت ساری دلیلیں ابرہ نے جب خانۂ کعبہ پر چڑھائی کیا اللہ تبارک و تعالی نے ہلاکت کے لیے شعر نہیں بھیجے کیا لے کر آئے تھے وہ ہاتھیوں کا لشکر ہاتھی سے لڑنے کے لیے کیا بھیجا جانا چاہیے لیکن اللہ تبارک و تعالی نے چھوٹی چھوٹی چڑیاں بھیجی یہ نشانی ہے اللہ کی اللہ تبارک و تعالی غالب ہے لیکن حکمت والا ہے حکمت کے تحت اللہ تبارک و تعالی اپنے گنہگاروں کو ڈھیل دیتا ہے یا تو اس لیے کہ وہ توبہ کر کے اللہ کے قریب ہو جائیں یا تو اللہ تبارک و تعالی اس لیے ڈھیل دیتا ہے کہ ان کے قفر میں مزید زیادتی ہو یہاں تک کہ اللہ کے عذاب کے وہ مستحق ہو جائیں پھر انہیں مٹا دیا جائے اسی لیے اللہ کی سنتوں کو ہم یاد رکھیں کتاب پاک میں اللہ فرماتا ہے وہ ادا اردنا انہل کا کریتن امر نترفیحہ فقوفی ححقہ علیہ القعل فدمر نہ جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں جب ہم کسی بستی کو حالات کرنا چاہتے ہیں اللہ فرماتا ہے امرنا نَ اس کے جو بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں مال کے اعتبار سے عزت اور شان کے اعتبار سے ایسے لوگوں میں ہم یہ بات ڈال دیتے ہیں کہ وہ فسق و فجور پر اتر آتے ہیں فسقوفی ہاں فسوخ کرنے لگتے ہیں فجور کرنے لگتے ہیں فحق علیہ حلقع اللہ تبارک و تعالی کی وعید ان پر ثابت ہو جاتی ہے فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا پھر اس کے بعد ہم مکمل طور پر ہلاک کر دیتے ہیں یہاں پر غور کرنے کی باتیں یہ ہیں اللہ فرماتا ہے فَنَادَوْ صَوْحِبَهُمْ فَتَعَاتَ فَعَقَرْ انہوں نے اپنے ساتھی کو آواز دی اس نے آگے بڑھ کر اسے کاٹ دیا اونٹ کو قتل کرنے والے کتنے لوگ تھے دو آدمی یا ایک آدمی اضمبا کا اللہ فرماتا ہے ان میں سے جو بد وقت تھا اسے بھیجا گیا ایک آدمی یا دو آدمی اونٹ کو قتل کرنے والے تھے اس آگ کو جلانے والے زیادہ سے زیادہ نو آدمی تھے لیکن جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ہلاک کرتا ہے ان لوگوں کو جو جرم کرنے والے ہیں ان لوگوں کو جو جرم کا ساتھ دینے والے ہیں ان لوگوں کو جو جرم دیکھ کر خاموشی اختیار کرتے ہیں بچائے جاتے ہیں وہ لوگ جو مجرم کا ہاتھ پکڑتے ہیں جرم کرنے والے کو جرم کرنے سے روکتے ہیں ہمارا کام صرف اتنا نہیں ہے کہ اپنے آپ کو صدار کے ہم خاموشی سے بیٹھے رہیں بلکہ ہماری ذمہ داری اس سے بھی بڑی ہے جب ہم خود صدرے ہیں ہر ممکن اس بات کی کوشش کریں کہ ہمارے ذریعے سے اور لوگ سدھر جائیں معاشرے کے اندر بگڑا ہوا جو بگاڑ ہے اس اسے جو ہے دور کرنے کی ہمارے اندر کوشش اور فکر ہونی چاہیے یہ کوئی احسان نہیں ہے بلکہ یہ ذمہ داری ہے ہر شخص کو اللہ تبارک و تعالی اس کی طاقت کے مطابق ذمہ داری دیتا ہے آپ اپنی طاقت کو زیادہ بہتر جانتے ہیں اور یہ بھی بہتر جانتے ہیں کہ ہم میں سے کتنے لوگ ذمہ داری کا بوجھ اٹھانے کے ذمہ داری کا بوجھ اٹھانے کی طاقت رکھنے کے باوجود ذمہ داری سے کنارہ کشی اختیار کر رہے ہیں اس لیے میرے محترم بھائیو اپنے ذمہ داریوں کو ہم سمجھیں ہماری ذمہ داری عظیم ہے سب سے پہلے اللہ کی رضا کے لیے خود کوشش کریں اس کے مطابق عمل کریں دوسروں تک اس بات کو پہنچاتے رہیں اس راستے میں آنے والی پریشانیوں پر صبر کریں اللہ ہمیں اس کی توفیق دے ضلالت سے اللہ محفوظ رکھے اللہ اپنے عذاب سے ہم تمام کو بچائے پچھلی امتوں سے جو سبق ہمیں سیکھنا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں وہ سبق سکھا دے اق الرقا و استا و فر اللہ علیمسلم فرح النح و اللہ فرحم